اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق و شہید ہیں انہیں ان کا اجر اور نور ملے گا اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہی جہنمی ہیں آیات 18-19 میں امت مسلمہ کے تین قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے پہلی قسم کا ذکر گزر چکا ہے یعنی وہ لوگ جو غایت اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کا اجر بھی بیان کیا جا چکا اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ایمان کا مفہوم اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ دل سے ایمان لایا جائے اور زبان سے اس ایمان کا اقرار کیا جائے اور پھر دل زبان اور اعضاء و جوارح کے عمل کے ذریعے اس کی تصدیق کی جائے امت محمدیہ کے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صدیق کا لقب دیا ہے بعض مفسرین نے صدیق کی تعریف میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کو نہ جھٹلایا ہو اس اعتبار سے اس لقب کے مستحق ابو بکر صدیق عال فرعون کے مرد مومن اور وہ مرد مومن ہوئے جن کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں ان کے رب کی طرف سے اجر خاص اور نور ملے گا جو ان کے ساتھ خاص ہوگا ابن عباس ابن جریر اور ابن کثیر وغیرہ کی یہی رائے ہے بعض مفسرین کرام نے اس آیت میں اشہدا اور الصدیقون دونوں کو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کا لقب قرار دیا ہے اس رائے کے مطابق امت محمدیہ کے تمام مخلص اہل ایمان صدیقین اور شہدا ہیں اور انہیں ان کے رب کی طرف سے اجر خاص اور نور ملے گا آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور ان کے اچھے انجام کا ذکر فرمایا اور دوسرے حصے و لذین کفر آیا تنا الیا میں ان بدبختوں کا ذکر کیا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کا انجام یہ بتایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا مفصر علامہ عبد الرحمن سعدی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے چار قسم کے بندوں کا ذکر کیا ہے متصدقین صدیقین شہدہ اور اہل جہنم اور سورہ فاتر آیت بتیس میں پانچویں قسم مقتصدون کا ذکر کیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واجبات ادا کیے محرمات سے بچے رہے لیکن ان سے اللہ اور اس کے بندوں کے حق میں بعض کوتاحیاں ہوئیں ان لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے جنت بتایا ہے اگرچہ ان میں سے بعض کو ان کے بعض گناہوں کے سبب سزا بھی ملے گی